اور وہی ہے کہ ہوائیں بھیجتا ہے اس کی رحمت کے آگے مجدا سنات یہاں تک کہ جب اٹھا لائیں بھاری بادل ہم نے اسے کسی مردہ شہر کی طرف چلایا پھر اس سے پان اتارا پھر اس سے طرح طرح کے پھل نکالی اسی طرح ہم ماردوں کو نکال گے کہیں تم نصحت مانو